عليهم من كانت اور ان کے سامنے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کا دور چلے گا جب اہل جنت کو پینے کی خواہش ہوگی تو چھوٹی عمر کے بچے اور خدمتگار چاندی کے برتن لیے ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں شیشے کے پیالے ہوں گے اور وہ شیشے چاندی کے بنے ہوں گے یعنی وہ چاندی شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوگی اور وہ برتن اور پیالے اسی حجم و شکل کے ہوں گے جس کی وہ خواہش کریں گے نہ اس سے بڑے ہوں گے اور نہ چھوٹے یعنی ان کے ذوق و خواہش کی پوری رعایت ہوگی تاکہ پیتے وقت ان کے کام و دہن انتہائی لذت و سرور پائیں